برانا مختار مورالدین کو حضرت العلامہ طا بنیالی سے مختلف موضوعان پارا د دکان پت یازت اشاری توید سنت کیسٹ اینڈ سی ڈرکر دکان نمبر تیئیس عبدالرحمان لازا نژ مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پراپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر زیرو تین سو ستاون دس ایک سو چوبیس الحمد لله همداً كثيراً طيباً مباركاً والصلاة والسلام على من لا نبي لال بھت بادت بادتے وا آل و اصہ و ازوا تی و اہل بیت ہی بئیتی اترتی اجمعی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 دين عند الله الإسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد لَا محمد و بارک وسلیم سم آل کے شور کر <تصفح> <تصفيق> وادل احترام علماء کم عزیز طالبان اور سامعین گرامی قادر یہاں قائم مذہبی اور دینی ادارہ جامعہ میا کی کارکردگی کے متعلق میں کیا ارض کروں گڑیاں باندھنے والے اور اسناد لینے والے طلبہ کی لمبی قطاروں سے آپ خود کارکردگی کا اندازہ فرما سکتے ہیں اس جامعہ کو مزید ترقیوں اور بلندیوں عطا فرمائے چھ کے علاقے میں گاؤں گاؤں کریا کریا بستی بستی دینی مدرسوں کی بہار دیکھتا ہوں ان سے یہ تمنا کرتا ہوں اللہ ہمارے ملک کی ہر بستی کو ایسے ہی بنا دے دینی مدارس کی جتنی ضرورت اس دور میں محسوس کی جا رہی ہے اتنی ضرورت اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی گئی امریکہ کے ارادے بڑے خطرناک ہیں اس کی کالی اولاد اس کے عزائم پورا کرنے کے لیے تیار ہیں کچھ مدرسوں کی لسٹیں بن چکی ہیں اور نمبر بھی لگ چکے ہیں کہ پہلے نمبر پہ اس مدرسے کو مٹانے پھر اس مدرسے کو پھر فلاں مدرسے کو ہم سب کی بڑی آجزی اور ذلت کے ساتھ رب کے حضور درخواست ہے کہ یا اللہ جن لوگوں نے یہ ارادے باندھ رکھے ہیں ان ارادوں کے پورا کرنے سے پہلے تو ان کو تباہ ہو برباد فرما دے میں پڑھا لکھا طبقہ شہری لوگ علماء اور طلبا سے ہٹ کے مجھے نظر آ رہے ہیں یہ لوگ جو دینی مدارس کے مخالف ہیں اور مسلسل ایک زہریلے پر پگنڈے میں لگے ہوئے ہیں یقین جانئے یہ لوگ دراصل اللہ کے دین کے دشمن ہیں یہ کہتے ہیں داڑھی رکھنا اگر یہ دین ہے تو ہماری اس دین سے توبہ عورت کا پردے میں لپٹ کے باہر نکلنا دین ہے تو ہمارا اس دین کو سلام بے حیائی موسیقی ناچ گانا فحاشی نیم برنگی اگر یہ دین کے خلاف باتیں ہیں تو پھر اس دین سے ہم بری در اصل یہ لوگ دین کے دشمن ہیں لیکن ان منافقوں میں اتنی جرت نہیں کہ دین کے خلاف بات کر سکیں ڈرتے ہیں لوگوں سے کہ اگر ہم ظاہراً دین کے خلاف کوئی بات کریں گے تو رائے عامہ ہمارے خلاف ہو جائے گی کہ یہ دین کے دشمن ہیں لہذا ان چھونیوں کو تباہ کر دو جو چھوڑیاں دین دار لوگوں کو پیدا کرتی ہیں جن چھونیوں سے خطیب امام مؤزم خادم معلم مدرس کاری حافظ عالم فقی محدث مفسر جن چھونیوں سے باہر نکلتے ہیں ان چھونیوں کو بند کر دیا جائے جب وہ چھونیاں بند ہو جائیں گی تو یہ سارے افراد جو مسجدوں اور مدارس کی ضرورت کو پورا کرنے والے ہیں یہ عوام کو میسر نہیں آئیں گے تو پھر ہمارا راستہ ہموار ہو جائے گا کہ جی مولانا تک کی ہمیں نہیں چاہیے ساڈے واسطے غامدی صحیح ہے سمجھ رہا میری بات غامدی کا نام پہلی مرتبہ سنا ہے آپ نے وہ ذرائع اب لال پیش کیا جاتا ہے داڑی منڈا اور وہ اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے دین کے متعلق کیا موسیقی جائز ہے اس پر وہ دلائل دیتا ہے عورت کے لیے پردہ ضروری کوئی نہیں اس پر وہ دلائل پیش کرتا ہے ناچنا ڈانس کرنا جائز ہیں اس پر وہ دلائل پیش کرتا ہے نماز زکات کے لیے کسی پر زبردستی نہیں کی جا سکتی اس پر وہ دلائل پیش کرتا ہیں علماء تشریف رکھتے ہیں ان سے پوچھیے دلائل کا کیا ہے ایک عالم نے کتاب لکھی فرعون مومن تھا اس پر اس نے دلائل پیش کیے شیرون کے ایمان پر اس نے دلائل پیش کیے دلائل تو مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی اپنی جھوٹی نبوت پر پیش کیے تھے دلائل کا کیا ہے پردے کے حکم آنے سے پہلے کی باتیں کرنا اور اس سے ثابت کرنا کہ شریعت میں پردہ کوئی نہیں وہ باتیں جو پہلے کی ہیں وہ پیش کر کے اس سے سابت کرنا کہ شریعت میں پڑنا نہیں ہے تو میرے بھائی ایک دور اسلام میں ایسا بھی رہا ہے کہ شراب حرام نہیں تھی لوگ پیتے تھے تو کیا مطلب ہے کہ اب بھی اس کا پینا جائز ہے تو یہ طبقہ چاہتا ہے کہ یہ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے فکاہا اور بڑے بڑے مفتی جو ایک دائرے کے اندر قید رہتے ہیں کہ ہم نے فقہ حنفی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے یا کوئی کہے میں نے فقہ شافی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے میں نے فقہ حملی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے یا میں نے فقہ مالکیہ کے مطابق فیصلہ کرنا ہے ایسے علماء سے آزاد ہو جاؤ اور باڑی منڈے رام کے پیچھے لگ جاؤ اور کہو یہ ہے عالم مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں یہ مولویوں کے پیچھے چلتے ہوئے شرماتے ہیں کہ تے پروفیسروں کے پیچھے لگتے ہیں انہوں شرم ہو فلاں ڈاکٹر بڑا مفسر ہے فلاں پروفیسر صاحب بڑی تقریر کرتے وہ میرے استاد حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ماسٹر اور ڈاکٹر یہ سب ٹر ٹر ہے سب کیا میں نے اسی طرح کے ایک ڈاکٹر سے جو مفسر بنا پھرتا تھا ہر ہفتے سرگودے میں درخت دیتا ہے میں سے لگتی ہے جی درس قرآن کی اور ڈاکٹر صاحب ہیں ایم بی بی ایس سے اور بڑا درس دیتے ہیں میری ملاقات ہوئی تو ایک تو میں آپ کو ان کی بات سنانے لگوں کہ قرآن پہ نظر کتنی ہے میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ دودھ جو ہے اس کا پینا کیسا ہے تو فرمانے لگے دودھ بھی کوئی پیڑ بھی شاید یہ مسئر یہ قرآن کی تفصیلیں بیان کرتے ہیں مجھے کہتا ہے دودھ پینے کی ایک مخصوص عمر ہوتی ہے جب بچہ ماں کا پیتا ہے اللہ اللہ کے خیر سلام بس دو سال ڈیڑھ سال جو ماں کا دودھ پیئے دودھ پینے کی وہی عمر ہے دودھ بھی کوئی پینے کی چیز ہے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب قرآن کہتا ہے سائغن رنگ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گی کہ قرآن تو دودھ کے بارے میں یہ کہتا ہے لبمن خالصن سائےگن نشار پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے قرآن تو یہ کہتا ہے پھر میں نے اس ڈاکٹر سے پوچھا کہ آپ تفسیر بیان کرتے ہیں ہر ہفتے آپ برس دیتے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر اور پروفیسر اور وہ اور انجینئر آپ کے درس میں شریک ہوتے ہیں ہماری بات سنتے ہوئے تو ان کو شرم آتی ہے میں مولوی بھی محفل چاہ گئے مولوی کا درس سن رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ذرا مجھے یہ تو بتائیے ہر کتاب کا ایک دعوی اور موضوع متعین ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کا دعوی کیا ہے تو نہ کوئی بات آئے نہ کوئی قرآن کا دعویٰ کیا ہے قرآن کا موضوع کیا ہے قرآن بیان کیا کرنا چاہتے ہیں قرآن ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں تو کہنے لگے میرے علم میں تو نہیں اور میرا جو رہبر ہے لاہور کا ایک اور ڈاک بس ان کی کتابیں پڑھتے ہیں سن لیتے ہیں اور پھر ہم درخت دینے لگ جاتے ہیں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب غلط کام آپ کر رہے کہنے لگے اس میں غلطی کی کون سی بات ہے میں نے کہا اگر نسخوں والی کتاب مجھے مل جائے جس میں ملیریا کا نسخہ ٹائیفیڈ کا نسخہ زکام کا نسخہ کھانسی کا نسخہ پھیفڑوں کے زخم کا نسخہ لکھا ہوا ہو اور وہ نسخہ کتاب سے دیکھ کر میں مریض کے لیے تجویز کروں کہنے لگے یہ تو ظلم ہے میں نے کہا کیوں ظلم ہے آپ نے بھی تو قرآن کی اردو تفصیل پڑھی اپنے ڈاکٹر کی کیست سنی آپ درس دینے بیٹھ گئے میں اگر نسخوں کی کتاب دیکھ کر حکمت کی کرسی پر بیٹھ جاؤں اور میں نسخے تجویز کرنے لگ جاؤں نتیجہ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس سے پہلے مجھے قبرستان کے لیے کوئی جگہ خریدنی چاہیے جس میں, میں نسخے تجویز کر کے بیڑے نے تو میرے نسخے کھانے نے اسے اس نے انا للہ ہے اناہ راجو کوئی آدمی کتاب پڑھ کے کار کی ڈرمنگ سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتا بیٹھے گا تو ایکسیڈنٹ کرے گا کوئی آدمی تیرنے کی کتاب پڑھ کے نہر میں چھلانگ لگا کے نہیں تیر سکتا تیرنا چاہے گا تو ڈب جائے گا جس طرح ڈرائیونگ کی کتاب پڑھ کے کوئی آدمی کار کا ڈرائیور نہیں بن سکتا اور تیرنے کی کتاب پڑھ کے کوئی آدمی تیرنے کا طریقہ نہیں سیکھ سکتا اسی طرح اردو کی کتابیں پڑھ کے کوئی بندہ قرآن کا مفسر نہیں بن سکتا غلط فہمیاں ان لوگوں کی غلط رستے کے لوگوں کو لگا دیا جہروں کے ہاتھ میں یہ چیزیں آنے لگیں میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ طبقہ در اصل دشمن تھا کس کا دین کا مخالف تھے دین کے لیکن دین پر وار کرنا دین کے خلاف بولنا آسان نہیں تھا اس کا طریقہ کار یہ اپنایا کیا کہ جو دین کی چھونیاں ہیں نا دین کے کارخانے ہیں نا جہاں سے عالم پیدا ہوئے مفسر پیدا ہوئے محدث پیدا ہوئے فقیر پیدا ہوئے مفتی پیدا ہوئے امام پیدا ہوئے ان دین کی چھونیوں کو اور دین کے کارخانوں کو اتنا بدنام کر دو اتنا بدنام کر دو کہ دین خود بخود بدنام ہو اس لیے پھر کیا گیا وکیل خریدے گئے تم اخباروں میں کالم لکھو پروفیسر خریدے گئے تم ٹی وی پہ آ کے بک بک کرو مذاکرے ہو رہے ہیں دوسرا پوچھتا ہے کیا ہو رہا ہے جی یہ جی مدرسے میں کیا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا جی نکمے پہ نکھٹو لوگ پیدا ہو رہے ہیں سب نکمے پیدا ہو رہے ہیں نکھٹو پیدا ہو رہے ہیں اور جناب اب معاشرے پہ بوجھ بننے والے پیدا ہو رہے ہیں جو مدرسے سے باہر نکلتا ہے معاشرے پہ بوجھ بن جاتا ہے روزگار ہی کوئی نہیں جی لہذا دنیاوی تعلیم داخل کرنی چاہیے انگلش آنی چاہیے ان کو جناب دنیا کی تعلیم ہنر چاہیے اور ان کو سائنس کا علم ہونا چاہیے میں آخر حالت میں بیچار سائنس نہیں پڑی تمہارے بکول ایسے ایسے بم بنا رہے ہیں جو کتنے کتنے فٹ تک ہر چیز کو تباہ کر دیتے ہیں خدا کا نام جو انہوں نے نہ پڑھاؤ ابھی تو انہوں نے سائنس پڑی نہیں تو کام ان کے یہ ہے تمہارے بقول ہم انہیں معاشرے کا ایک مفید فرد بنانا چاہتے ہیں یہ جب مدرسے سے باہر نکلے نا تو ملازمت کے مواقع ملنے چاہیے میں نے کہا جتنے یونیورسٹی اور کالجوں سے تیرے طالب علم باہر نکلے انہیں سارے میں ملازمت مل گئی ہے سادی فکر پڑی ہوئی انہیں دنیا میں کوئی چیز ملنی چاہیے یہ کسی دفتر میں لگنے چاہیے تیرے کالج اور یونیورسٹیوں کے پڑے کو ملازمت مل گئی ہے ایم اے پڑے ہوئے جتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں چپراسی کی ویکنسی نکلتی ہے ایم اے پڑے ہوئے کی لائن لگ جاتی ہے سن چپراسی رکھ ل اپنی تو تھوڑی یہ حالت ہے ہماری فکر تمہیں پڑی ہوئی ہے دینی مدارس میں کچھ نہیں ہوتا جی ان کو مفید فرد بنانا ہے جی یہ معاشرے میں آئے جی لاہور کی سڑکوں پر ہم نے کئی مرتبہ اخباروں میں پڑھا کہ لڑکے اپنے ڈپلوموں کو آگ لگا رہے نہیں پڑھتے احتجاج کیا ڈپلوموں کو آگ لگا دی کیا ضرورت ہے میں ان ڈپلوموں کی سن دسترج چپراسی کو نہیں بھرتی کرد پنجوے گڑے کوئی آدمی کلرکشن بھرتی نہیں کرتا ملازمت نہیں ملتی ہمیں کیا ضرورت ہے ان ڈپلوموں کی تیرے کالج اور یونیورسٹی کے پڑے ہوئے یوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں ان کو کوئی ملازمت نہیں ملتی خود خودکشیاں کر رہے ہیں بھوک سے مر رہے ہیں ادھر میں تجھے چیلنج کرتا ہوں سادہ مولوی بھی, بھی کوئی بھوکا بھی کھیلتے دس بتا ہمارے کسی طالب علم نے صنعت کو آگ لگائی ہو بتا ہم نے کبھی احتجاج کیا ہو بتا صرف ازان دینا جانتا ہے نا ازان صرف ازان دینا جانتا ہے اللہ کی کسم میں وہ بھی بخا نہیں مرتا کدائی نہ کدائی فٹ ادھر ہے ڈاکو پکڑے جاتے ہیں نوجوان لڑکے پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں بہن ہے اس کی شادی کرنی ہے جہیز بنانا ہے ملازمت نہیں ملتی اس لیے ڈاکا مارا تو اپنے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے پڑے ہوئے کو تو پہلے کسی جگہ پہ سیٹ کرو پھر ہمارا خیال سب خیال نہیں کرنا ہمارا کوئی مولوی بھوک سے نہیں مرتا اللہ دی کسا میں مولوی کبھی بھی بھوک مال نہیں مرتا جنا مرے گا راج کے مرے گا یہ جی ضرورت تو زیادہ کھا لیا تھا مرے مولانا اشرف علی تھان بھی احمد اللہ علیہ کو دیجیے خط لکھا بیٹے کو مولوی بنانا چاہتا ہوں پھر سوچتا ہوں کھائے گا کہاں سے معلوم ہوتا ہے یہ پرانی باتیں ہیں کہ مدرسے میں پڑے گا تو کھائے گا کہاں سے حضرت تھانوی بڑا مختصر جواب دیا کرتے تھے کاغذ کے اسی ٹکڑے پہ لکھ دیا کرتے تھے بڑا مختصر کسی بندے نے حضرت تھانوی صاحب کو لکھا خط حضرت آپ نے تو کتابیں لکھ کے ساری دنیا کو مشرق بنا دیا تو حضرت تھانوی صاحب نے جواب لکھا سنیے ذرا اگلے ثانی جا نے فرمایا یہ جو بنا کی نون ہے نا بنا دیا یہ جو نون ہے نا اس پہ ایک نقطہ اور لگا دے میں نے مشرق بنایا نہیں میں نے مشرق بتایا ہے बोर, बोर, बोर, बोर, کہ یہ کام کرنے والا کون ہوتا ہے یہ کام کرے گا تو شرک ہوگا یہ کام کرے گا تو بدت ہوگا یہ کام کرنے والا مشرق ہوگا میں نے تو یہ بتایا ہے اس آدمی کو حضرت تھانوی صاحب نے جواب لکھا جو اللہ جنگل کے سور کو روزی دیتا ہے وہ اپنے قرآن پڑھنے والے بندے کو بھوکا مارے گا پھر فرمایا یہ تن یقین نہ آوے کسی قریبی مسجد میں چلا جا جا کے دیکھ یہ رات کو روٹیاں کھاتے بھی ہیں صبح کو سکھا کے بیچتے بھی ہیں رات کو کھاتے بھی ہیں صبح کو سکھا کے بیچتے ہیں ساری فکر پہ یہ ہوئی بھی یہ معاشرے کے اچھے فرد بن جائے تو نے اچھے فرد پیدا کیے رشوت خواہ ظالم؟ میری زندگی کا اکثر حصہ سڑکوں پہ گزر گیا ہے میں گزرتا ہوں سڑک ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے پھر سال کے بعد گزرتا ہوں بنی ہوتی ہے پھر چھ مہینے کے بعد گزرتا ہوں تو پھر ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے ظالم تنائی ہوئی سڑکوں چھ مہینے میں چلن تے ملک دا بیڑا مولویاں درا کر چ ملک کا بیڑا آپ پر بھی بڑا افسوس ہے اس طرح پگنڈے میں ہاں ہاں مولویوں کا کسور ہے یہ سڑکیں سے بنانی یہ سڑکیں بنانے والے ٹھیکے دار ہم میں سے. بے سیر تو ملک کا پیسہ تم نے کھایا روس کے صدر نے کہا تھا میں خدا کو نہیں مانتا ہوں. کہ اللہ بھی کوئی ہے لیکن جب میں پاکستان کو دیکھتا ہوں تے من مننا پہ بھائی اللہ بھی کوئی ہے جڑا یہ ملک چلا رہا وزیر اعظم سے لے کے چپراسی تک کھا رہا ہے کھا رہا ہے لوٹ رہے لوٹ لگی ہوئی کمیشنوں کی تلاٹوں کی پرمٹ کی مہنگائی پہ مہنگائی ہو رہی ہے باہر سے قرضے لیے جا رہے ہیں قوم کو مکروز کیا جا رہا ہے اور کھایا جا رہا ہے اور ملک کو تباہی کے دہانے میں ڈالا جا رہا ہے ملک کو ہم نے تباہ کی ہے ایک روتا ہے وہ کہتا ہے مدرسوں کا حساب چیک کرو بھائی پھر سبحان اللہ جی تم بڑے مدرسوں کا حساب کیوں چیک کرو بھائی تم ہمیں دیتے ہو کوئی چیز جن کو دیتے ہو ان کے مدرسوں کا چیک کرو جو مولوی تم سے زکات کے پیسے لیتے ہیں نا ایک مولوی کو میں بھی جانتا ہوں جو چودہ لاکھ لیتا ہے ہر سال کرتا کیا ہے وہ چودہ لاکھ کی نئی گاڑی لیتا ہے پہلی نہیں دیتا ہے کہتا ہے مال حرام بوتھ جائے حرام رخت جی پیسہ لیتا ہے جو لیتے ہیں ان سے حساب لو جامعہ قاسمیہ کا حساب اور حضروں میں اشاعت القرآن کا حساب اور پنڈی میں دارال تعلیم القرآن کا حساب تم کیوں لیتے ہو جو ہمیں چندہ دیتے ہیں وہ ہم سے حساب لیں ہم حساب دینے کے لیے تیار ہیں جو چندہ دیتے ہیں وہ حساب لیں لیکن جو ہمیں چندہ دیتے ہیں وہ, دیتے ہیں وہ اسی لیے دیتے ہیں کہ وہ ہم پہ اعتبار آ وہ دے رہے چندہ جو مولوی کھائے گا اس چندے میں سے غلط استعمال کرے گا میں ہوں یا کوئی ہو مرنے کے بعد اللہ نے ایسا شکنجہ چاہنا ہے اس مولوی کو کہ رہے نام اللہ کا شیخ العدیس مولانا محمد زکریہ رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے فرمایا اگر میں کسی بندے کا پیسہ کھا لوں میں ایک بندے کا پیسہ کھا لوں قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے جا بھئی اس کو بخشوا کے آ تو اس ایک بندے کو میں ڈھونڈوں معافی مانگوں ہاتھ باندھوں تو یہ آسان ہے بخشوانا آسان ہے تے محتما دے پیچھے تے بڑا لشکر لگا لگ جی یہ جی سو روپیہ دیتا وہ بھی پیچھے جس ہزار دیتا وہ بھی پیچھے جس ڈھائی سو دیتا وہ بھی پیچھے مولوی صاحب اگے اگے تو دنیا جو کھائے گا حرام مدرسے کا پیسہ طالب علموں کے لیے ہوتا ہے اور جو مدرسے کے کرتا تھرتا لوگ ہیں انہیں وہ پیسہ طالب علموں کی نشو نما کے لیے خرچ کرنا چاہیے محتم کے گھر میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے وہاں روزانہ مرغن غذائیں پکتی ہیں اور طالب علموں کو ہر روز چنے کی دال چنگا پانی پا کے ان سے پوچھا جائے گا نہیں پوچھا جائے گا بولتے کیوں نہیں ہو ہاں اگر محتم خود مالدار ہے تاجر ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے اپنی دولت ہے اپنی قوت ہے اللہ ماشاء اللہ اور پھر وہ مدرسہ چلا رہا ہے تو وہ تو نور ہی نور ہے دنیا دار ہے اور پھر مدرسہ چلا رہا ہے میں درمیان پرچی پڑھتا تو نہیں ایک گل چنگیاں نہیں لگ رہی ایک گلا چنگیاں نہیں لگ رہی میں ادھر ہی آ رہا ہوں ان آ جاتا ادھر ادھر ہی آ رہا ہوں ان شاء در اصل یہ لوگ دشمن کس کے ہیں زور سے بولئے لیکن دین کے متعلق کہہ کچھ نہیں سکتے تو دین کے جو کارخانے ہیں اور دین کی جو چھونیاں ہیں ان کے خلاف بک بک کرتے ہیں کہ جب یہ چھونیاں بدنام ہو جائیں گی تو ان میں نکلنے والے بندے خود بخود بدنام ہو جائیں بدنام ہو جائیں اس لیے وہ ان کے خلاف تو روپے کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں یہ نکھٹو ہیں معاشرے پہ بوجھ ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہیں یہ معاشرے پہ بوجھ نہیں ہو لگا زیر میں ایک جملہ آ گیا زیر میں ایک جملہ آ ہے ابھی آیا ہے کروں سمجھ جاؤ گے جو کالجوں اور یونیورسٹوں کا پڑھا ہوا ہے اس پر مشکل کی گھڑیاں آئیں اور غم کے پہاڑ ٹوٹیں اور پریشانیاں گھیری تو وہ ابو زہبی میں ایک لڑکی کے قدموں میں جا بیچتا ہے بات، اسے جب پریشانیاں گھیرے تو وہ ابو ابوظہبی میں ایک لڑکی کے قدموں میں جا بیچتا ہے اور دینی مدارس کا پڑا ہوا اس کی اسی سالہ ماں ماری جائے دینی مدارس میں رہنے والا اس کا پانی بند کر دیا جائے دینی مدارس میں رہنے والا اس کی بجلی بند کر دی جائے دینی مدارس میں رہنے والا وہ پتے کھانے پہ مجبور ہو جائے تو وہ پہلے غازی بنتا ہے پھر شہید بنتا ہے تو ہم نے کافریس پیدا کی ہے یونیورسٹیوں نے اور کالجوں نے تم نے کون سی نسل پار کے دنیا کو دی کوئی ایک نام پیش کر قائد اعظم نے کہا تھا میری گیم میں سارے سکے کھوٹے اونچ قائد اعظم سے وہ تیرے متعلق کیا کہتا تھا کہ میری گیم میں سارے سکے کھوٹے تم نے جو نسل پالی تم نے جو لوگ پیدا کیے انہوں نے انگریز کی جیتیاں پالش کی ان انگریز کے گھوڑوں کی مالش کرتے تھے یہ سارے ٹیوانے اس ساڑھے علاقے دیکھاؤں میں تم نے نام سنا ان کا یہ ٹیوانے یہ نون یہ لالی کے یہ مانی کے یہ چھے اور یہ رانجے اور یہ چیمے اور یہ چودھری یہ گھوڑی پال مربے لیتے تھے جی گھوڑی پال مربے انگریز سے بھی مانگتے تھے انگریز کے گھوڑے کی مالش کرتے تھے انگریز کے بوٹ پالش کرتے میرے مدرسوں کا پڑا ہوا حسین احمد مدنی انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کیا کرتا تھا تو کہتا ہے مدرسوں نے کون کو کیا دیا ہے تم نے کیا دیا ہے پہلے تم پیش کرو پھر یا جا خان تے یا, یا خان تیرا پیدا کی تو ہے مکمل نہیں ہوتا جب تک نار رانی نہ ہوگی جن کی راتیں شرابوں میں اور کبابوں میں اور عورتوں میں اور لڑکیوں میں اور کنجوں میں گزرتی تھیں تو نے کس کو پیدا کیا امیر عبداللہ اللہ کو جس نے اروڑا سنگھ کے سامنے ڈھاکے کے پلٹن میدان میں ہتھیار ڈالے بس پیدا کیے اور ہندوؤں نے اس کے سر پہ جوتیاں ماریں وہ جوتیاں اس کے سر پہ لگی کہ پوری قوم کے سر پہ لگی نبے ہزار نبے ہزار فوجیوں نے سرینڈر کیے ہیں آج کہتے تھے غازی سرینڈر کر دے غازی سرنڈر کر دے غازی سرنڈر کر, کر, کر دے کل تم نے اروڑا سنگھ کے سامنے کبھی سولہ دسمبر کی اخبار دس نوجوانوں سکوت ڈھاکا سولہ دسمبر کی اخبار کا بھی پڑھنا نوابت یا جنگ آپ کو وہ فوٹو نظر آئے گا جہاں امیر عبداللہ ہتھیار ڈالنے پہ دستخط کر رہا ہے اروڑا سنگھ ساتھ بیٹھا ہوا ہے پھر پستول خالی کر کے اس کے حوالے کر رہا ہے تو نے کیا لیا کام کو جنہوں نے سکھوں اور ہندوؤں کے سامنے دن دہاڑے پلٹن میدان میں ہتھیار ڈالے تھے تم نے دیا امیر عبداللہ نیازی اور ہم نے دیا ابن کلام آزاد واہا. تو تمارا کیسے تجھے اپنوں پہ ناز ہے تو نے بڑے بندے پال کے دیے نے کیا پال کے دیا ٹکا کھاؤں جس نے مشرقی پاکستان میں کہا جو سامنے آئے مار دو کیوں وہ ہندو تھے میں پچھلے دنوں عمرے پہ گیا جس ہوٹل میں میں ٹھہرا ہوا تھا وہ بنگالی تھا میری اس سے بات چیت ہوئی میں نے کہا یار کیسے گزر رہی ہے ہم سے کٹ کے پھر مل نہ جائیں تو کہتا ہے ہماری تو دلی آرزو ہے کہ جو کچھ حسین احمد مدنی کہتا تھا وہی ٹھیک تھا لیکن مولانا مولانا ہم کیسے بھول جائیں کہ ہماری چالیس ہزار بیٹیوں کا آج تک نام و نشان بھی نہیں ملتا تمہاری ناہلیوں کی وجہ سے مشرقی پاکستان کی چالیس ہزار لڑکیاں ہندو اٹھا کے لے گئے اور کلکتے کے بازاروں میں وہ بچیاں اس طرح فروخت ہوتی رہیں جس طرح منڈیوں میں ڈمبے اور بکرے فروخت ہوتے ہیں لوگ ان کی قیمتیں لگاتے ہیں اس نے کہا جتنا ذنا ہماری عورتوں سے ہوا مولانا آپ کو کیا بتائیں جتنا ظلم ہمارے ساتھ ہوا ہیں آپ کو کیا بتائیں تم نے کام کو کیا دیا وہ جنہوں نے ملک تو دو ٹکڑے کیا ہم نے کیا بولتے نہیں, نہیں اے مشرقی پاکستان میں بنگلہ دیش اسے بنایا ملک کا بیڑا مولویوں نے گرک کر ہند اللہ قائد اعظم سے لے کے جنرل مشرف تک آج تک مولوی کے پاس اقتدار آیا اقتدار رہا تیرے پاس ملک کا بیڑا ہم نے گرک گر کر دیا در اصل یہ لوگ کس کے دشمن ہیں بولیے زور سے بولیے دین کے دشمن ہیں لیکن دین کو کہہ کچھ نہیں سکتے تو نشانہ کس کو بناتے ہیں دین کے کارخانوں کو دین کی چھانو کو جہاں سے عالم نکل رہے ہیں تقریریں کرتے کرتے جامع رفیہ میں آئے گورنر صاحب تو تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں او جی ترقی کا بڑا دور ہے امریکہ اگے نکل گیا برطانیہ اگے نکل گیا انہیں بڑی ترقی کر لی ہے جہاز بنا لیے یہ کر لیا وہ کر لیا توپیں بنا لی بم بنا لیے اور جناب وہ یہ بنا رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں یہ کر دیا وہ کر دیا ہم پیچھے رہ گئے ہم کیا رہ گئے واہ جی واہ ابھی دعوی بھی ادر سے توپیں بنایاں ہیں سکھاؤ سکھانی ہم نے کبھی دعویٰ کیا کہ ہم نے مدرسوں میں جہاز اڑانا سکھانا ہے ہم نے کبھی دعویٰ کیا کہ ہم نے آپ آگڈوزیں بنانی سکھانی ہے ہم نے موبائل بنانے سکھانی ہے ہم نے ٹیک رسالے بنانے سکھانی ہے ہم نے ٹی وی بنا یہ ہم نے کبھی دعویٰ کیا یہ کام کس کا تھا بولتے کیوں نہیں ہو یہ سائنس میں ترقی کرنا یہ کس کی ذمہ داری تھی کن درس گاؤں کی ذمہ داری تھی یہ قابل بندے پیدا نہیں کر سکیا اے مطالعہ سڈے منہ تو اپنا مل پیچھے نہیں رہے ہم کہاں پیچھے رہے اے علماء مایک میرے استاد سنایا کرتے تھے کہ مصر کے علماء ماں جامع اظہر کے علماء ایک مسئلے میں پریشان ہوئے سر جوڑ کے بیٹھے حل کوئی نہ نکلا تو مصر کے علماء نے فیصلہ کیا ایک نمائندہ ہندوستان دلی میں بھیجو مفتی اعظم ہم مولانا مفتی کفیت اللہ کے پاس رحمت اللہ علیہ اور یہ مسئلہ ان کے سامنے پیش کرو انہیں مسئلہ ایک کاغذ پہ لکھا استفتہ ایک کاغذ پہ لکھا انہوں نے اربی میں ایک آدمی کو مصر سے بھیجا جاؤ دلی اور حضرت مفتی صاحب سے اس کا حل پوچھ کے آؤ دلی آیا پوچھتا پوچھتا پوچھتا پوچھتا اس محلے میں پہنچا ایک آدمی سے پوچھتا ہے مفتی اعظم ہے نہیں محلہ مفتی کفیت اللہ سے ملنا ہے تو وہ بندہ کہتا ہے وہ سامنے سبزی کی دکان دیکھ رہے وہ جس آدمی کے ہاتھ میں تھیلا ہے اور سبزی خرید رہا ہے یہی مفتی کفیت اللہ ہے اس نے تو دیکھے تھے اپنے علماء قالین پہ بیٹھنے والے گاؤں تکیے سے کیک لگانے والے اور نوکروں چاکروں والے حیران ہوا کہ پورے ہندوستان کا مشتی گھر کی سبزی خود خریدتا ہے آیا سلام دعا حضرت مفتی صاحب پوچھتے ہیں کہاں سے اس نے کہا مصر سے کیوں ایک فترہ پوچھنا ہے فرمایا میں سبزی لے لوں گھر چلتے تو میں بتا دیتے ہیں. لکھ دیتے ہیں. یہ جو مفتی صاحب اس کے ساتھ بات کرنے لگ گئے نا تو سبزی والا ایک اور آدمی کو سبزی دینے لگ گیا وہ دوسرے ڈاک کی طرح متوجہ جی ہوا تو حضرت مفتی صاحب اس سے کہتے ہیں ذرا وہ استفتا دکھا کون سا مسئلہ ہے اس نے استفتا دکھایا مفتی صاحب نے سبزی والے سے پینسل لے کے کھڑے کھڑے جواب لکھ کے دے دیا میرے دوست اگر سائنس میں پیچھے رہ گیا ہے نا کسور سادہ نہیں کسور تیرا ہے یہ تیری طرف گاؤں کا کام تھا سائنس دان پیدا کرنا اچھے اچھے سامان بنانا ایک جملہ دور میں آیا مولانا عمر پالن پوری کا رحمت اللہ علیک میں نے زندگی میں ان کی صرف ایک مرتبہ تقریر سنی اور یہ جملہ بس دل میں اتر گیا سبحان اللہ سائنس سائنس اچھے اچھے سامان بنا سکتی ہیں جہاز آپ بوزے کشتیاں توپے ٹینک بارو بجلی رات کو روشن کر کے رکھ دیا بڑی ترقی ہے رات کو روشن کر کے رکھ دیا حضرت پالم پوری نے فرمایا سائنس اچھے اچھے سامان بنا سکتی ہے اچھے انسان نہیں بنا سکتی اچھے انسان محمد عربی کی تعلیم بنا سکتی ہے اچھے انسان سائنس نہیں بنا سکتی اچھے سامان بنا سکتی ہے انسان کیسے بنائے گی بش جیسے کتے بش جیسے, بوش جیسے؟ کتے بلکہ کتے سے بھی بدتر فارسی کا ایک شور ہے شہد ترجمہ نہ کروں لیکن علماء اس کو سنیں گے تو انشاءاللہ بڑا لطف حاصل کریں گے گربہ میروں گربا میرو سگ وزیرو منہ شرا پہ لگے گربا میرو گیڑا ابوزادی چڑی کے پیر فڑے وہ گربا نہیں تو کون ہے لڑکی کے پاؤں پکڑتا ہے میں نے اس دن اٹک میں بھی کہا تھا بشرف صاحب ادھے ہی جانا سڈے والے پیسے کی لینا سر سڈے کو لبڑا سر وہی جانا ہے اس میں اس کے پاؤں پکڑتا ہے گربا میرو سرگ وزیرو جو وزیر اپنی نگرانی میں بس دس سال کی بچیوں پہ گولیاں چلوائے یہ بھی مولانا کو رحمان صاحب فرما رہے تھے میں سن رہا تھا بڑی طبیعت پریشان ہوئی بڑی طبیعت پریشان ہوئی کہ جہاں وہاں قرآن کے ورق ملے وہاں ایک ہاتھ بھی ایک بچے کا ملا جس کی عمر میں مشکل ڈیڑھ سال ہو ظالموں تم نے کیا کیا ظلم کی ظالم تم نے کتنے ظلم کیے دس سال کی بچیاں آٹھ سال کی بچیاں چھ سال کی بچیاں جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے والی بچیاں جن وزیروں نے مروا دی وہ سگ نہیں تو کون ہے گردہ میروں سگ وزیروں موشرادی ماں کو چنی ارکان دولت ملک راویر را کو جب اس طرح کے لوگ مملکت کے قابل ہو جائے تو پھر وہ ملک کو کیا کر دیتی ہیں گروی رست کرتی ہے گروی رست کرتی ہے لیکن دوسری مصیبت یہ ہے کہ قیادت نہ رہی بس لیڈر نہ رہا کاش آج مولانا مفتی محمود ہوتے کاش آج شیخ القران ہوتا کاش آج مولانا محمد یوسف بن نوری ہوتے تو شاید حالات یوں ہوتے. اس طرح دبنے والے نہیں تھے اس طرح جھکنے والے نہیں تھے اگر ناراض نہ ہو تو بندیالوی کہتا ہے وہ کاڑے نہیں سن وہ کسی کے کاڑے نہیں تھے مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کی وفات پہ میں ان کے گاؤں گیا تھا میں اس کمرے میں بیٹھا رہا جو مولانا کا مہمان کھانا تھا جس میں فرش کی جگہ ریت بچی ہوئی تھی خدا بتایا ہے وہ جو شاطیب تھے کمرے میں وہ ٹوٹ گئے انہوں نے تھلوں ٹیک دی جرنا زیادہ اس کمرے میں بیٹھے کبھی شاطین دیکھی کبھی دیواریں دیکھے کبھی نیچے بچھی ریت دیکھے سوچے یہ مفتی محمود کا گھر یہ مفتی محمود کا گھر ہے آپ کو شاید علم ہو یا نہ ہو سن انیس سو ستر کی تحریک نظام مستفی میں قومی اتحاد کے قائد تھے مولانا مفتی محمود جی حیات کے علم وہ جو نو جماعتیں بنی تھیں جن میں ملک کے بڑے بڑے لیڈر بڑے بڑے لوگ اصغر خان ولی خان جی نواز علیہ نس اللہ خان, جی خان بڑے تھے ان کے تو سارے ہی بولنے میں بڑے بڑے تدابر تھے بڑے بڑے لیڈر تھے ان سب کا قائد کون تھا ظہر سے بولے آپ کبھی تیری قیادت اتنی جاندار تھی سب کا قائد مفتی کی جب تحریک زوروں پہ پہنچی نا تو بھٹو صاحب تو بڑے چالک تھے اور بڑے پینترے بدلنے والے آدمی تھے انہوں نے متحدہ عرب امارات کے سربراہوں کو بلا لیا کہ اس مولوی کو سمجھاؤ یہ مولوی میرے خلاف ہو گیا اس مولوی نو سمجھاؤ اب وہ متحدہ عرب امارات والے جو صدور تھے اور وہ سربراہ تھے اور ان میں ایک بڑا مشہور آدمی تھا جس نے ایک معاملے میں بڑی شہرت پائی رحیم یار خان میں اس نے ایئرپورٹ بنایا اور بڑے گل چھڑے اڑائے آ گیا دیر میں سر آ گیا دیر میں وہ یہاں کیا کرتے تھے سب کو کوئلامے کیا کیا ان کو پیش کیا جاتا تھا کسی پہ کوئی بات مخفی نہیں وہ سارے مفتی محمود صاحب کو سمجھانے ہیں اب ملک کا صدر ہے سربراہ ہے حکمران ہے بادشاہ ہے مالدار ہے روڈ تو بڑا ہوتا ہے گشتگو چلی نا تو مفتی صاحب نہیں مانے تو وہ بگڑ کے کہتا ہے تمہیں آخر کی ہو مفتی صاحب آخر آپ چاہتے چاہیں مفتی محمود نے کلندرانہ نعرہ مارا اور فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جیسے زانی میرے ملک میں نہ آئے تم جیسے زانیوں کے لیے میرے ملک میں کوئی جگہ نہیں کہاں گئی وہ کیا شیخ القران تجھے کہاں سے لو ام ام احمد پہ مولوی اسلم نے حملہ کر دیا مولوی اسلم گرفتار ہو گیا سرگودے میں شیخ القران کی تقریر ہوئی میں چھوٹا سا تھا وہ تقریر آج تک میرے زہر میں, میں نقش ہے شیخل شاکر... اللہ اکبر اللہ اکبر آئے گی بجلی کے آ جائے گی حضرت شیخ القران نے سرگودہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں نے مولوی اسلم کے گھر پیغام بھیج دیا کہ فکر نہ کرنا مقدمے کا جتنا خرچ ہے اور تیرے گھر کے جتنے اخراجات ہیں اکیلا غلام اللہ خان پورے کرے گا اللہ کہاں ہے وہ آدمی اس جرت کے ساتھ آگے آنے والے مقدمات کو اپنے ہاتھ میں لینے والے خود آگے آ کے بات کرنے والے میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دراصل دشمن ہے کس کے غور سوال ہے لیکن بج دن دین کے خلاف کوئی بات کرو نہیں سکتے کہ لوگ خلاف ہو جائیں گے تو پھر اس کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ دین کی جو چھوڑیاں ہیں اور دین کے جو کلے ہیں ان کو بدنام کر دیا جائے یہ بدنام ہو جائیں گے تو دین خود بخود بدنام ہو پر, پر گڈا کیا گیا یہ دہشت ہیں یہ انتہا پسند ہیں یہاں کلاشن کوف کلچر کی تعلیم ہوتی ہے یہاں لڑائی مار کٹائی سکھائی جاتی ہے نہیں ہو لوگو بندیال بھی کہتے ہیں نہیں لوگو نہیں لوگو کوئی کلاشن کوف کلچر نہیں ہے لوگ کہیں گے چلاؤ مدرسے میں تو کلاشن کوف پکڑی گئی فلاہ میں یہ ہوا فلاہ میں یہ ہوا مزے کی بات یہ ہے کہ جو اسلح اور بارود انہوں نے استعمال کیا اس سے پنکھوں کے پر ٹیڑھے ہو گئے آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی پنکھوں کے پیر ٹیڑھے لوہے کی جو الماریاں تھیں وہ پگل گئیں پنکھوں کے پر ٹیڑھے ہو گئے لوہ کی الماریاں پگل گئیں اسلے پہ لگی ہوئی چٹ جو تھی اس کو بھی نقصان نہیں بالکل نما مکور اوپر چٹیں لگی ہوئی بھیڑیا پورے یوسف کو کھا گیا بھیڑیا پورے یوسف کو کھا گیا کرتے کو کچھ نہیں ہوا یہ تم نے سارا فساد کیا سارا تم نے فساد کیا یہاں ہمارے مدارس میں کلاشن کوف کلچر کی تعلیم نہیں ہے دہشت گردی کی تعلیم نہیں ہے انتہا پسندیوں کی تعلیم نہیں ہے کسی کو کافر کہنا اس کی تعلیم ہم نہیں دیتے کہ یہ کرو وہ کرو ہم کہتے ہیں جو اللہ کے احکام کو نہ مانے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کا انکار کرے چاہے وہ کوئی ہو وہ کافر ہے ہم تو یہ کہتے ہیں یہاں امن کی تعلیم دی جاتی ہے یہ جو بچے ہیں یہ جو آپ کے سامنے کتارے بنا بنا کے گزرتے رہے کتارے بنا بنا کے گزرتے رہے اور اوشہریو اوشہریو سچی گل دسو یہ دہشت گرد میں کریں ایسے دہشت گرد ہوتے ہیں دہشت گردوں کے کہوں کہیں تو ایک صحافی نے بات تھی مجھے بڑی پیاری لگتی ہے ہر تقریر میں اسے دوہرا دیتا ہوں کراچی کا سیافی ہے اس نے ایک کالم لکھا اور کالم وہ لکھتا ہے آخر میں آ کے دہشت گردوں کے چہروں پر اتنا نور نہیں ہوتا جتنا نور مرنے کے بعد غازی کے چہرے پہ تھا دہشت گردوں کے چہروں پہ اتنا نور نہیں ہوتا نہیں ہوتا پتہ نہیں جب غازی کی روح قبض کی جا رہی تھی اور غازی کو آخری گولی ماتھے پہ لگی کرنل ہارون الاسلام کی ماں سعید آسی نوائے وقت میں کالم لکھتا ہے سعید آسی نوائے وقت میں اس نے کالم لکھا اور اس میں یہ بات درج کی میں نے خود اس بات کو پڑھا کرنل ہارون الاسلام کی ماں کہتی ہے میں اپنے بیٹے کو شہید کس مو سے کہوں جی, جی میں اپنے جی جی جی جی جی جی بیٹے, بیٹے کو شہید اس منہ سے کہوں میرے بیٹے نے کوئی کافروں پہ گولیاں چلائی میرے بیٹے نے کوئی کافروں پہ گولیاں چلائی ہیں مومنوں پہ گولیاں چلائیں مسلمانوں پہ گولیاں چلائیں میں اس کو شہید کیسے کہہ دوں اور فرق دیکھو فرق اور حکومت کے لوگوں اور باب اقتدار میں رہنے والوں فرق دیکھو کرنل ہارون کے جنازے پر تین سفے نہیں بنی اور آج شکر درا میں ایک جنازہ پڑا گیا جی دن بائیس دن بعد آج شکر درہ میں ایک جنازہ پڑا گیا جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل تھے فرق صاف ظاہر ہے بارش برسی آسمان اس پہ رویا آسمان نے آنسو رہا ہے دہشت گردوں کے چہروں پر اتنا نور نہیں ہوتا جتنا نور گادی کے چہرے پہ تھا تم نے پہلے اس کے پاؤں میں گولیاں ماری سرینڈر کر دے اس نے گال نہیں تم نے اس کی ٹانگوں میں گولیاں ماری ہتھیار ڈال دے اس نے گال نہیں تم نے اس کے میں گولیاں ماری ہتھیار ڈال دے اس نے کہا نہیں بازی خدا کی قسم حیران کر عالم آلم آبرو قائم کر چڈی آئی علم کی آبرو بن گیا دین کی آبرو بن گیا ماتھے پہ گولی کھائی اور جس ٹائم گولی لگی اور غازی کی روح نکلنے لگی تو شاید ہنریں کتار بنا کے کھڑی تھی اور فرشتے روح قبض کرنے والے جنت کے کون سے ریشمی غلاف لائے تھے جس میں غازی کی روح کو لپیٹا گیا کون سے غلاف ریشمی لائے اور ہورے کس طرح انتظار میں تھی اور جنت اس کے لیے سجائی گئی اور ہاتھوں دروازے کھولے گئے تو غازی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی وہ ہنستا ہوا اس دنیا سے چلا گا. قیامت کے دن وہ انہی زخموں کے ساتھ آئے گا اس نے بھی آنا ہے اور آٹھ آٹھ سال کی ان معصوم بچیوں نے بھی آنا ہے جن لوگوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا اور وکٹری کے نشان والا ہے وکٹری کے نشان والا ہے فوت مساجد یہ کہوں میں اروڑا سنگھ کے سامنے ہتھیار ڈالنے والے مسجدوں کو فتح کرنے فاطح مساجد جن لوگوں نے یہ ظلم کیا جن کے اشاروں پر یہ ظلم ہوا جنہوں نے یہ ظلم کروایا جنہوں نے یہ ظلم کیا قیامت کے دن کادی بھی آئے گا وہ بچیاں بھی اسی زخم کے ساتھ اٹھیں گی انہی زخموں کے ساتھ اٹھیں گی اور ان سے پوچھا جائے گا بےیہ زمبل کو تلت ویگل محدود و سویلت بمبل کو تلت تو سور کیا ہے تمہارا تمہیں کیوں مارا گیا تمہیں کیوں جلایا گیا چھ چھ سات سات سال کی معصوم بچیوں کے پانی کیوں بند کیے گئے انہیں پیاس سے ترپا ترپا کے کیوں مارا گیا اور علاقہ چھت سے آنے والے لوگو جب بارود گولیوں اور آنسو گیس کے دھوئیں کمرے میں جا کے گھٹن کا ماحول پیدا کرتے ہوں گے آٹھ آٹھ سال کی معصوم بچیوں کی کیا حالت ہوتی ہوگی یا اللہ انہوں نے کیسے جان دی میرے اللہ کیسی ترتیب ہوں گی گھٹن میں سانس ٹوٹے ہوں گے پتہ نہیں ایک دوسرے سے لپٹ کے روئی ہوں گی بہنیں بھی آپس میں ہوں گی بڑی بہن نے چھوٹی بہن کو بغل میں پکڑ لیا ہوگا تسلیاں بھی ہوں گی گولیوں کی بارش میں کرتڑاہٹ میں جن معصوم بچوں کو اور بچیوں کو تم نے قتل کیا قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا نفل غلط نکل گیا قیامت کے دن تو دینا ہی دینا ہے ان شاء اللہ اس دنیا میں بھی دینا ہے تمہیں اس کو ان شاء اللہ ان اللہ بسات الٹنے والی ہے اور تمہارے اگر یہ خیال ہے کہ لال مسجد اور جامع حفصہ اس پر تم نے حملہ کر کے ملیا میٹ کیا تو یہ مولوی اور یہ عالم اور یہ طالب علم اور یہ دیندار طبقہ یہ پیچھے ہٹ جائے گا ہتھیار ڈال دے گا بزدل بن جائے گا نہیں ستمبر تر سے امید کرم ہوگی جنہیں ہوگی ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تم ظالم کہاں تک ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تم ظالم کہاں تک ہم نے تیرے ظلم کی انتہا دیکھنی ہے اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیروں نہیں ہے دس سال کی اسما بچی بٹگرام کی اس کے یہ لفظ عرش کو ہلا کے رکھ دیتے ہوں گے جب اس نے فون پر ڈاکٹر شاہد مسود سے بات کی اور ڈاکٹر شاید مسعود لکھتا ہے جنگ میں کہ جب آخری مرتبہ دس سال کی بچی اسما کا فون آیا اس کی سولہ سال کی بہن اس کے ساتھ تھی تو اسما کا فون آیا تو میں نے چیخنے کی چلانے کی رونے کی گولوں کی آوازیں سنی چھوت میں آوازیں آ رہی تھیں گولوں کی رونے کی چلانے کی چوشنی کی تو میں نے کہا اسما بیٹا بولو بولو بولو کیوں نہیں بولتی ہو تو دس سال کی اسما مجھے کہتی ہے بھائی جان باجی مر گئی ہے اسما کے ان جملوں نے اش کو ہلا کے رکھ دیا ہوگا بھائی جان باجی مر گئی ہے اور پھر جب میں نے اسما کو بلانا چاہا تو اسما کی آواز بھی خاموش ہو گئی تھی نے چھوٹی بہن کے سامنے بڑی بہن کو گولیاں ماری تم نے دس سال کی بچیوں کو پہلے تیگ کیا تم نے انہیں زندہ جلایا نوائے وقت میں عرفان صدیقی نے لکھا کہ جامعہ حفصہ کے ملبے پر جب لوگ پہنچے تو ایک لڑکی کے سر کے پورے بال ایک پتھر کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے پتہ نہیں اس کا سر کہاں ہوگا پتہ نہیں اس کا در کہاں ہوگا جب اس کے سر کے بال اس کے سر سے جدا ہوئے ہوں گے اس کی تکلیف کا کوئی اندازہ کر سکتے ہیں تم نے کتنے ظلم بھر تم نے کتنے ستم کے پہاڑ لال مسجد اور گام افسروں پہ توڑے ظالم ایک حکمران نے ایس پی کو حکم دیا تھا کہ فلاں آدمی جو ہے اس کی بیٹی کو اٹھا کے لے آؤ اس کی تصویریں بناؤ مجھے پیش کرو تاکہ میں اس آدمی کو بلا کے بتاؤں کہ میرے خلاف زبان نہیں کھولنی ورنہ یہ اپنی بیٹی کی تصویریں دیکھ میں اخبار میں دے دوں گا میں اسے بلیک میل کرنا چاہتا ہوں جاؤ اور اس کی بیٹی کو اٹھا کے لے آؤ لوگ اچھے بھی ہوتے تھے ایس پی یا ڈی ایس پی جو بھی آفیسر تھا جب وہ اس گھر میں پہنچا اور اس نے اس بچی کو دیکھا تو جتنی عمر اس بچی کی تھی اس آفیسر کی اپنی بیٹی کی بھی اتنی عمر تھی اس کی نگاہوں کے سامنے اپنی بیٹی آئی وہ واپس پلٹا کاغذ لیا استعفا لکھا اور صبح استعفا پیش کر کے کہتا ہے نہیں یہ کام میں نہیں کر سکتا میرے گھر میں بھی اس عمر کی ایک بچی میری بیٹھی ہوئی ہے اور میرے جن لوگوں نے یہ کاروائیاں کی جنہوں نے یہ کاروائیاں کی اور گولیاں چلائیں اور بم پھینکے اور زندہ جلایا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے گھر میں اس عمر کی تمہاری بہنیں کوئی نہیں پھی تمہاری بیٹیاں نہیں تھیں تمہیں شرم نہیں آئی کہ وہ اپنی بیٹیاں اور اپنی بہنیں تمہاری نگاہوں کے سامنے آتی کہ ہماری بہن اور بیٹی کو کوئی انگلی لگائے تو ہمیں برداشت نہ ہو تم نے آٹھ آٹھ سال کی معصوم بچیوں کو زندہ گلا کے رکھ دیا انشاءاللہ اس دنیا میں تم نے حساب چکانا ہے انشاءاللہ اس دنیا میں چکانا ہے آپ نے حساب قیادت کا فقدان ہے لیڈر لالچی ہو گئے مفاد پرست ہو گئے مولوی جھولیاں اٹھا کے حکومت کو درخواستیں دے رہے ہیں لال مسجد خطابت مندے دے جی درخواستیں گئی ہیں درخواستیں لان ضایا نہ کرو وہ لانتا تو اگے ٹپے ہوئے لان جانے کا کوئی نہیں اس میں اس بندے نے کہا تھا میرے پیسے دے وہ ظالم تھا نا کوئی نہیں دیتا تھا اس نے کہا پیسے میرے دے ورنہ قیامت کے دن پکڑ لوں گا اس آخیا میرے اتنے قیامت والے بڑے اتنے بندے چرے ہوئے نے جو تینویں پیر رکھن دی جا اللہ گئی تو تھی چڑھ گئی یہ کتائی تنجا لب گئی نا تو تم ہی چڑھ جائیں یہ لانتوں سے آگے ہو گئے ہیں برخاستیں دے رہے ہیں برخاستیں لال مسجد کی خطابت مجھے ملنی چاہیے مجھے خطیب بنانا چاہیے میں اس اجتماع کی وساطت سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں ہاں ایک گیا تھا انشاءاللہ اور تو نہیں جائے گا جو گیا سی بس وہی پورا کرے اپنے آپ میں وہ لال مسجد کا خطیب بڑھنا سوکھا نہیں جی یہ اس جمعے پہ جنہوں نے کاروائی دکھائی نہ خدا دی قسم سمے پھر مزہ ہی آؤ کاروائی تو ڈالی نہ اگلے نے شاخور قرآن کو جب ضلع بدل کر دیا گیا پنڈی سے نکال دیا گیا سن 66 کی بات ہے شاخور قرآن کو پنڈی سے نکال دیا گیا درئے میں چلے گئے آبائی پنڈ میں یہ تو آپ کے ساتھ ہے تو پیچھے ایوب خان نے ایک خطیب وہاں مقرر کیا بڑا مشہور خطیب تھا وہ بڑی تقریر کرتا تھا بڑا نام تھا اس کا وہ خطیب مقرر ہو گیا راجے بلار کا تعلیم القرآن کا شیخ القرآن کو پتہ چلا دریا میں تو شیخ القرآن نے اپنے سرحد کے طالب علموں کو بلا لیا آ جائے بھائی طالب علم اگی اللہ کو منگ دے ہی نے. بے کوئی موقع لبے ذرا بزربربند میں جب پڑھتا تھا پنڈی میں تو دو واقعے تو میرے سامنے بھی ہوئے تھے ایک واقعے میں میں بھی شامل تھا زرا بزر بزربند بڑا ہوا تھا وہاں <laughs> بڑا <بیدہ> طالب علم مارتے بھی تھے مشرقوں کو ساتھ کہتے آؤ پڑو نمار قبضہ کرنا نہیں مسیح تے آؤ تو قبضہ دے دیجیے وہ کہتے تھے ساری جان چھ نکل دے مگر کہ نہیں نکلن کے دے دے بھی یہ تھا اس میں تو میں بھی شامل تھا دوسرے دن اخباروں میں خبر لگی غلام اللہ خان کے ہنڈوں نے مسجد پہ حملہ کر دیا شیخ القران نے طالب علموں کو کہا جمے دا خطبہ تعلیم القرآن چ مولوی نہ دو لے کن روکنا جے ہو میں پتا نہیں جو کر سکتے ہو کرو میرے پاس کھلی چھٹی طالب علم پہنچ گیا سارے ڈی سی صاحب آ گئے کمشنر صاحب آ ایس پی صاحب آ ڈی ایس پی آ پولیس آ گئی خطیف صاحب بھی طالب علم نے کہا کچھ نہیں کہنا کسی کو نہیں روکنا آنے دو آنے دو سب کو وہ سب جب جمع ہو گئے تو ساحبان لگے ہوئے تھے یہ ٹمبو صاحبان اس کے نیچے سارے کھڑے ہو گئے خطیب صاحب جب خطبہ دینے لگے طالب علموں نے ساحبان کی رسیاں کاٹ دی جب رسیاں کاٹی تو سائبان ان کے اوپر اوپر سے ذرا بزرب ضرب اپنا پرایا اپنا مختی ہے ڈی سی کمشنر ماری جاؤ انہاں کے خدا دا ناز جے سن انہیں کہ نہیں کسی کی میں پڑھا کے جاؤ تنجمہ پر آئیے تھے شیخ القران اللہ تری قبر کو منور کرے شیخ القران کہتے تھے وہ جو سولہ مہینے مجھے دریا میں بھیجا گیا نا ایوب خان نے بھیجا تو یہ بھی رب کی رحمت بن گئی میں اپنے آبائی گاؤں میں کب آتا تھا ایک دن کے لیے آیا ایک رات کے لیے آیا اور میرے آبائی گاؤں کا مجھ پہ حق تھا اور مشرقوں کا زور تھا میں سولہ مہینے آیا اور میں نے رب کا قرآن سنایا بیرا تفسیر یہاں ہوا درس یہاں ہوئے جمعے یہاں ہوئے دریے کے جنگل میں شیخ القرآن نے منگل لگا دی اور رون لگ گئی شیخ القرآن کہتے ہیں ایک دن میں نے درس میں حضرت زکریہ کا واقعہ بیان کیا ایک سو بیس سال کی عمر میں اللہ نے باج بیوی سے بیٹا دیا تو بیٹے دینے والا اللہ ہے یہ نبیوں ولیوں کے اختیار میں نہیں ہے میں نے تقریر کی ایک بندہ تقریر کے بعد آ گیا وہ مجھے کہتا ہے مولوی جی تو جا جی واقعہ بیان کیا جائے جی قرآن سے اللہ تو سب پتر کوئی نہیں دینا شاہ گر نے فرمایا ہاں ہاں یہ قرآن ہے بیٹے دینے والا اللہ ہے حضرت زکریہ کو بھی اس نے اس کیا میرا پیر کہ میں تل پوں گا تے مجھ مجلے موں گا تے میں کیٹھا شاہ گر قرآن نے فروایا لٹے چور ہے بدماش ہے بیٹے بیٹیاں دینا رب کا کام ہے وہ بڑا سننے لگ گیا وہ بندہ دراصل تو پیروں کی عادت ہوتی ہے ان کے چکر ہوتے ہیں ششمائی چکر سالانہ چکر پھر یہ مریدوں کہتے ہیں اے کتا چھوڑ کے دے دے اے مت چھوڑ کے دے دے اے بکری چھوڑ کے دے دے ایک ڈاکو ہوتا ہے جو ڈاکہ مار کے لے جاتا ہے اور یہ ڈاکو ہوتے ہیں جو جبر کرتے ہیں تو مج ند تین پھوک مار کے سوا کر چھ گے ہماری چھو میں بڑھیا سا بڑا اثر ہے وہ بےچارا مرید پہلے گئی پھر اتقاد ہوتا ہے ان کو حضرت شیخ کی پان چڑھ گئی تھی قرآن سن رہا تھا ششمائی کے چکر میں جب پیر آیا نا اس کے گھر اور اندر جانے لگا اسا کیا دور دھرو کتیا پیچھے ہٹ کتھے برے ہم لوگ اندر میری بیوی ہے وہ غیر معروم ہے اسا کیا میں تیرا پیر ہوں غلط پیر بہ لگدہ نہ ہو تھے پیرا کیا پیر ماں پیو ہوں پیر تے, پی پیر تے کیسی, کیسی باتیں کرتے پیر تو باپ ہوتا ہے پیر تو باپ ہوتا ہے تو گھر دیاں دیاں دیا اسی دیا کون کیا پیوں کو پڑتا شاخ ال قرآن پتا اس کا کیا جواب دیتے تھے سنو جواب جب شیخ القران کہتے تھے کہ وہ پی اس دی بیوی جیڑی ہے وہ مریبوں دی ماں ہے کدی بھی اس جا کے باہو ماں نی ملن آئے ماں نہیں ملن جاؤ نا دل نہیں ملتا اپنی بیوی کو نہیں ملنا چاہتا ہو سکتا پچھے اٹھ پیر دا کچھ لگتا نہیں تھے وہ دوسرے بندے سے پوچھتے ان پوچھتا ہے او سا کہ غلام اللہ خان لڑ گئی غلام اللہ خان آ گئی ایک گال تو شیخ القرآن نے وہاں توحید کا دیا جلا توحید کا دیا جلایا ارل میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ غازی برادران نے اور اس پورے گھرانے نے غازی کی ماں نے انی حسان نے عورت تو صرف نازک ہوتی ہے یار عورت تو زیوروں میں پلی ہوئی ہے صنف نازک ہیں ڈرنے والی ہی جنس ہیں ہمیں اور آپ سب کو تجربہ ہے عورت بزدل ہوتی ہیں تین چار دن پہلے میں نے ایک بچی کا بیان پڑھا جو بچی جامع افسر سے باہر نکل کے آئی تھی رہا ہوئی اس نے ایک کالم لکھا اخبار نویس کے سوالوں کا جواب دیا اخبار نویس اسے پوچھتا ہے تم نے حسان کو کبھی دیکھا تو بچی کہتی ہے صرف ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ اس دن جب گولیاں چل رہی تھیں حملہ ہو چکا تھا تو باجی جان نے حسان کو بلایا اور حسان کو بلا کے باجی جان نے کہا پتر میں تن ان دن واسطے ہی پالیاسی بس اس دن میں نے حسان کو دیکھا ہے اور وہ بھی اس وقت جب اسان پیٹھ دے کے جا رہا تھا ماں نے کہا ماں نے بیٹے کو خدا دی کسمے اس گھرانے نے قرون اولادیاں زیادہ تازہ کر کبھی ماں اپنے بیٹوں کو یہ کہا کرتی تھی اتنا کر دوں گا میں ماں کی محبت کو بلند دل کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینی پڑے اتنا کر دوں گا میں ماؤں کی محبت کو بلند دل کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینی پڑے اپنی اس تحریک سے ایسے اٹھاؤں گا شہید جن کے مدفن کو زمینیں کربلا دینی پڑے ماں ماں بیٹے بائیس سال کے بیٹے کو کہتی ہے پتر اناستے پا لیا سی اپنی بہنیں تھے قربان ہو جائیں اپنی بہنوں پہ پھر حسان نے بھی اپنی ماں کا کہا کس طرح پورا کر کے دیکھا قربانی بھی میرا مطالبہ یہ ہے اس اجتماع میں کہ لال مسجد کی خطابت مولانا عبد العزیز کو ملنی چاہیے ہاتھ بلند کر کے کہیے گا لال مسجد کی خطابت مولانا عبد العزیز کو ملنی چاہیے یا جو عام میں ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تحدید پڑھنے کی توفیقیں دیتا ہے ہوں گے اس مجمع میں کئی لوگ بزرگ اور الامار طلبا میں بھی ہوں گے ایسے لوگ میرے بھائیوں تحجد کی ان گھڑیوں میں اس گھرانے پہ آنے والی مصیبتیں اللہ دور کر دے آمد. یہ دعائیں مانگا کیجیے رو رو کے ان کے لیے دعائیں کیجیے یا اللہ مولانا عبد العزیز کے گھرانے پہ آنے والی مصیبتیں ٹال دے میرے اللہ آمد. ان کے غم اور پریشانیاں دور کر دے میرے اللہ آمد. ان کو تمام جھوٹے مقدمات سے بری کر دے میرے اللہ آمد. انہیں بری فرما میرے اللہ جو پسماندگان ہے یا اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرما بما علیہ اللہ الحمد الحمدللہ رب العالمینس اجمعین اس مسجد کے لیے اور اس ادارے کے لیے دعا کیجئے اللہ اسے آباد و شاد رکھے اہل حق کے جتنے مدارس ہیں اللہ تمام مدارس کو قیامت کی صبح تک قائم رکھے اللہ مساجد کی مدارس کی علماء حق کی اور شاعر اسلام کی اللہ حفاظت فرمائے یا اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما ان دینی مدارس کی حفاظت فرما یا اللہ جو لوگ دینی مدارس کے دشمن ہیں ان کو تباہ و برباد کر دے میرے اللہ ان کے عزائم خاک میں ملا دے میرے اللہ ان کے ارادے ملیا میٹ کر دے میرے اللہ مولانا عبد العزیز کے گھرانے پہ آنے والے جو مسائب ہیں دکھ ہیں تکالیف ہیں غم ہیں یا اللہ ان کو دور فرما دے یا اللہ, فرما، یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما یا اللہ جو پسماندگان ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرما یا اللہ جو لال مسجد کے حادثے میں جن جی لوگوں نے جام شہادت نوش کیا اور شہید ظالم نہیں ہوا کرتے مظلوم ہوا کرتے یا اللہ جو شہید ہیں مظلوم تھے یا اللہ تو ان کو جنت میں اعلیٰ مقام تتا فرما ان کے بریات میں فرما ان کی کوٹاہیوں سے درگزر فرما یا اللہ جو بچیاں جو بچے گم ہیں ان کے والدین پریشان ہیں برادری کے لوگ پریشان ہیں اور بچیاں اور بچے گم ہیں یا اللہ یہ مسئلہ حل فرما دے یا اللہ ان بچیوں کو اپنے والدین تک بآسانی بخریت باعثمت پہنچا میرے اللہ یا اللہ ان بچیوں کو اپنے والدین تک پہنچنے میں یا اللہ تو مدد فرما بصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد وعلا علیہ الحابی اجمع نامین برحمۃ یا اور الراحمین